اے شریف انسان نظم ساحل لدھیانوی آواز و پیشکش راہل فاروق خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلے کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملا ہے ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹیں کوکھ دھرتی کی بانج ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوک زندگی میتوں پہ روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسان جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جنگ کے اور بھی تو میداں ہیں صرف میداں نے کچھ تو خوں ہی نہیں حاصل زندگی خیرت بھی ہے حاصل زندگی جنوں ہی نہیں آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کرے ام کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں جنگ وحشت سے بربریت سے امن تہذیب و ارتقاء کے لیے جنگ مر گافری سیاست سے امن انسان کی بقا کے لیے جنگ افلاس اور غلامی سے امن بہتر نظام کی خاطر جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے امن بے بس عوام کی خاطر جنگ سرمائے کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف ام پر امن زندگی کے لیے